اے غیب کی خبریں بتانی والے مسلمانوں ہے کو جہاد کی ترغیب دو اگر تم میں کپس صبر والے ہوں گے دو سو پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں کسو ہوں تو کافروں کے ہزارے پر غالب آئیں گے اس لیے کہ وہ سمجھ نہ رکھتے